الحمد للہ الحمد للہ صاحبانوجوان <تصح> اسلامی حضرت عید معروف العالی اور وہ تمام علماء کرام جو حضرت کے ساتھ آج کی اس وزن کی علق پر ورلڈ اسلامک مشن پیرس کے زواما اور تحریک بلا کے وہ تمام کارکنان جن کی پرفرمنس محبتوں اور ادھک محنتوں سے آج کی یہ پر محفل پوری تجوک احتشام سے منائی جا رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی سایہ مبارکہ کو سرنامہ سہن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شک حاصل کیا اس میں ارشاد فرماتا ہے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا ہے صلی اللہ علیہ کی وسلم فقط مسلمانوں کے لیے رحمت محمد فقط انسانوں کے لیے رحمت محمد فقط مردوں اور عورتوں کے لیے رحمت لحماد ما صلی اللہ علیہ وار وسلم تمام جہانوں کے لیے ہم منع کر دیے المین کا جانتا ہے اس سے بھی معروف آیت سے مزید تنقید ہو جاتی ہے ندی وضاحت ہو جاتی ہے الحمد لل بہت بھی آنا الحمد للّہ بہت بھی وہاں بھی العالمین کا استعمال ہوا یعنی تمام تاریخیں اللہ زبان کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رب ہے جو عبد العالمی ہے تمام جہانوں کا رب ہے کسی ایک عالم کے لیے نہیں ہر عالم کے لیے رب ہے ہر عالم کا رب ہے عالم انسانیت کے لیے رب ہے اللہ زوین عالم ملائکہ کا رب ہے عالمی مرکبوت کا رب ہے عالم, عالمِ آصرت کا رب ہے اللہ زبان عالم جمداد کا رب ہے اللہ زویر <سطح> سیاروں کے عالم کرد ہے سداروں کے عالم کا رفت ہے خلا کے کائنات تمام عالمین کا رب ہے وہ مخلوقات جو ہمارے رہنم و مان سے بھی بارتا ہے، وہ تجاوز ہیں وہاں پر, وہ پر ایگزٹنس ہے مخلوقات موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں یا کسی کے تصور میں موجود ہیں جس چیز پلانٹ میں جو بھی کریشن موجود ہے جب بھی اللہ کے منہ اگارتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے کیونکہ اللہ کا بلا روی ہے جس مارک سے جو مخلوق اللہ کو مدد کے لیے اللہ عرب کا رب ہے اب جس جس کے لیے اللہ کی ربو ہے کیونکہ وہ رب و لال ہے ہر اس ذات کے لیے ہر اس مخلوق کے لیے جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت فقط انسانی تک محدود نہیں میرے آپا صلی اللہ علیہ وسلم عالمين عالمين رحمت اللہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے یہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے کہ وہ ہمارے اس عالم میں تشریف لائے یہ ان کا انتخاب ہے یہ سارے عالم یہاں کے ہیں جس عالم میں چاہتے پیلم پنے ہو جاتے ہیں لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان کو یہ عالم پڑھانا میرے آپ صلی اللہ علیہ و وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے عالب ہے مثال مار صلی اللہ علیہ وسلم عالمی کے لیے رحمت ہے اب جس جس آلم کے لیے اللہ کے ربو ہے ہر اس آڈم کے لیے بھول رقم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اگر ہم <سلام> قرآن کریم کی اس خواہش پر غور کرو ہمارا تو کیونکہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مدد کے لیے پکارے گا میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں جنات پکارے نوادات پکارے شجرات پکارے حیوانات پکارے انسان پکارے کوئی بھی مخلوق حضور کو پکارتی ہے تو چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرماتے ہیں ان کی تمنائیں آج میں ابھی کرتی شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرماتے ہیں مدد فرماتے ہیں تو یاد رکھیے جب ہم قرآن کریم کی تقسیم کا مطالعہ کرتے ہیں اور علماء اور... ع وضاحت کے مطابق قرآن کریم کی اس آئے مبارکہ کو نگاہ سے دیکھتے تو یہ بات کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کی اس آیا میں اللہ کی فرمان میں لفظ رحمدن یا تو ارس اللہ کا یا پھر لفظ رحمدن مصدر ہے اس مسائل کے معنی میں یعنی اللہ عبد ال کیا سراہ رہا ہے وہ مانا تھا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس حال میں کہ ہیں رحمت فرمانے والے اللہ. اللہ. اگر تم مختلف رحو ہے تو اس کا مانا کیا ہوگا آپ آل. صلی اللہ علیہ ون وسلم کے بھیجنے کا ایک ہی سبب ہے کہ حضور کو بھیجیں اسی لیے گیا ہے کیونکہ رحمت اللہ دے گا حضور uh -huh. رہا رہا رہا. فرماتے ہیں uh -huh. uh -huh. حضور کرم فرماتے ہیں اور دوسرا سبب ، اگر کس کو مقول نہ مانے اگر کسی کو حال تسلیم کرے یعنی تو لابر علم بیٹھے ساتھی اس بدل میں موجود ہیں علماء موجود ہیں ہمارے حضرت علامہ مولانا شیخ شامی حضرت علامہ مولانا غلام رسول موجود ہیں دیگر آج کی موجود ہیں کچھ باتیں ہیں اور کچھ ان اللہ تمام محبت کے لیے تو خبر اس کے کہ آپ سوچتے سوچتے دستی دراز میں کھو جائیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے تو آپ کی کرتی تسلی کے لیے ان شاء اللہ آپ کے اندر بہت بڑا پیغام میں رہا کہ تبدیلی عبادت یوں بنے گی وہاں ارسل نہ کرتی ہاں جی میں نے اگر اس کو حال تسلیم کر لے تو اس کا معنی ہوگا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر فقط اس مقصد کے لیے کہ آپ رحمت ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں مہربانی فرمانے والے ہیں اب اس کی عام سادہ اردو زبان ہے رحمت کا ترجمہ کیا ہے تاکہ ہر بندہ سمجھے رحمت اسے کہتے ہیں یا راہم اسے کہتے ہیں جو مہربانی کرتا ہے مہربان ہوتا ہے جو کسی پر مہربانی کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں روشن کہتے ہیں مہربانی کرنے والے یعنی کی بات وسلم تمام عالمین کا مہربان ہے تمام عالمی کے بھی مہمان ہیں ان پر مہربانی کرتے عمر یہ ہے کہ اگر اسال مارک اللہ علیہ کی بات تمام عالمین کے لیے رحمت ہے اور تمام آدمیوں پر مہربانی کرتے ہیں تو یاد رہے جو شخص جس کے لیے مہربان ہے جس پر مہربانی کرتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہو اس سے عمر میں وہ بڑا ہو عمر میں اس سے وہ بڑا ہو جو جس پر مہربانی کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہو عمر میں وہ اس سے بڑا ہو مثال کے طور پر اگر میں یوں کہ ہمارے یہاں بچے عمر سا اگر یہ کہا جناب خلیل صاحب خلیل صاحب عمیر صاحب پر مہربانی کرتے اب یہاں کہ جب کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اپنی جمی جو ثابت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمۃ اللہ ہیں علیہ وسلم کی یہ صفت رحمت اللہ ہونا یہ جمی تمام لوازمات کے ساتھ ثابت اللہ علیہ علی وسلم تمام کائنات کے لیے کائنات کے ہر ہر لمحے ہر ہر آن ہر ہر ساتھ کے لیے رحمت یعنی میرے صلی اللہ علیہ علی وسلم کی رحمت کسی ایک وقت میں جب سے یہ کائنات مارنے مزید میں آئی میری وسلم اس وقت سے اس کائنات پر رحمت کرے اس پر مہربانی کرے میں کہوں کہ جناب نام کریم صاحب اپنے بیٹے پر مہربانی کرماتے ہیں تو یہ بات تو قابل قبول یا پہن کر یقین کیونکہ اس سے بڑے ہیں اس سے پہلے دنیا میں آئے تو اہم ممکن ہے کہ وہ اس کی زندگی کے لیے ہر ہر آن ہر ہر لمحہ جب بھی یہ مطالبہ کرے مدد کرد کرے تو مہربانی کرمائیں گے کیونکہ اس سے بڑے اس سے قبل ہے یہ ان کے سامنے اس دنیا میں آئے فرورش بارش جب بھی انہوں نے اپنے والد کو مدد کے لیے پکارا تو والد نے مہربانی کی ہوگی یہ ممکن ہے کہ ان کے والد ان کی زندگی کے ہر ہر لمحے ہر ہر آن ہر ہر سات کے لیے ان پر مہربان ہیں لیکن اگر کوئی کہ امیش صاحب خلید صاحب کی زندگی کے ہر ہر لمحے کے لیے ان پر مہربانی کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں اپنے لیے تو ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ بیٹا ہے یہ اپنے باپ اپنے والد کی زندگی کے ہر ہر لمحے کے لیے اس پر مہربان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو بعد میں دنیا میں آیا ان کی بیس تیس سال کی وہ جو عمر ہے اس عمر میں ان ان پر یہ مہربان کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ مہربانی کرنے کے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ جو مہربان ہوتا ہے وہ جس پر مہربانی کرتا ہے اس سے پہلے دنیا میں آتا ہے اللہ اشار کرواتا ہے اللہ مسل دلا معروب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بسوسہ پیدا ہو کہ تشریف لائے اس سے قبل میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہ تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود چودہ سال پہلے پہلے کے اعتبار میں نہ تھا تو کیا اس سے قبل امریاں نہیں ہے کیا چودہ سال پہلے اس زمانے سے قبل کیا فرشتے نہیں تھے کیا مرائزہ نہیں تھے کیا مصنوعات نہیں تھی کیا کائنات نہیں تھی یقیناً کائنات تھی, تھی اور میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور ہر عالم ہر زمانے ہر چہن کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تمام عالم سے پہلے ہو میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام کائنات سے پہلے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں تمام کائنات سے بڑے ہوں اسی کا جواب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اشار بنوایا ابو تعارم ہو روایت فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگنیب سے پوچھا جگنی عمر کیا ہے جگنیز اد کرتے ہیں یا صلی اللہ علیہ مجھے اللہ کی پسند میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے لیکن ایک بات یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ستارہ چمکتا تھا یا رسول السلام صلی اللہ علیہ میرے آپ کا وہ ستارہ ستر سال کے بعد چمک دمک دکھاتا تھا چمکتا تھا چمکتا تھا یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو تہتر مرتبہ دیکھا ہے میرے آکا نے کروایا ستارہ نور مصطفیٰ ہے ستارہ میرے آپ کا نور ہے لیکن میرے آپ سلام کا علاج سے بڑے اسی لیے وہ کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے تو تسلیم کرنا ہوگا کہ ساتھ ماپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چودہ سو سال پہلے ہی آئے اور اس سے قبل میرے آخر کا وجود نہ تھا تو اس سے قبل جو کائنات تھی اس کائنات مخلوق کا اور اس آلم کے لیے میرے آقا مہربانی کیسے کرتے تھے تو آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ شاء مثالیں پیش کروں گا کہ اس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کیسے کرتے تھے تو, تو ایک بات تو کہ وہ کیا؟ اللہ رحمت سے ایک بات کی ترقی اور وضاحت ہو گئی وہ کیجیے کی گا مزید اس پر ہم توجہ کریں رحمت اللہ عالمی ہمیں مزید ایک بات سے وہ یہ ہے کہ جو جس پر مہربانی کرے جو جس پر مہربان ہو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے یعنی عالمین پر انہیں مہربان ہے جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے جب تک وہ زندہ ہے مہربان کا زندہ ہونا بھی رہی ہے مہربانی کرنے والے کا دھندہ رہنا بھی ضروری ہے <تصفح> یعنی جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے جس پر وہ مہربان ہے جس کی وہ مدد کرتا ہے <تصفح> جب تک وہ زندہ ہے مہربانی کرنے والے کا دھندا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ <تصفح> <تصفح> اگر <تصفح> وہ جس پر مہربان ہو وہ زندہ ہو <تصفح> اور مہربانی کرنے والا <تصفح> دنیا سے چلا جائے گا مہربانی کیسے کرے گا میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً موت کا ذائقہ چکھا تو ہے لیکن میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وہ عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے اپنا آپ ع وسلم موت کا ذائقہ چکا ہے لیکن کامین کی والی اس روبہ سیاح نام کا نادشے ہاتھوں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ آر امیر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں ابھی جہان آباد ہے ابھی عالم زندہ ہے ابھی دنیا موجود ہے ابھی کائنات موجود ہے ابھی آبادی موجود ہے ابھی جہان موجود ہے تو جب تک جہان موجود رہیں گے مہربان کی موجودگی بھی ضروری ہے جب تک کائنات موجود رہے گی نام پر مہربانی کرنے والے کا موجود ہونا ضروری ہے اور اگر کوئی کہتا ہے حضور پردہ بنوا چکے ہیں حضور مردہ ہے زندہ نہیں ہے تو میں کہوں گا تو زندہ ہے نام ہے زندہ ہے تو عالمیر میں ہے اگر عالمیر زندہ ہے تو عالمیر پر مہربانی کرنے والے کی زندگی کی ضروری ہے میرے آکا زندہ ہے ہاں اگر کسی کا دل مرغا ہو چکا ہے تو اسے آکا اگر نظر نہیں آتے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آکا موجود نہیں ہے اگر موجود تو آکا کی رحمت موجود ہے رحمت سفت ہے میرے آکا موجود ہے اور شفت بغیر موجود کے معذے موجود میں نہیں آ سکتی میرے آگاہ سفت ہے میرے آکا کی سفت رحمت ہے آکا موجود ہے اگر جہاز موجود ہے تو رحمت کا ہونا ضروری ہے اور رحمت موجود ہے تو موجود اور کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن اگر پھر بھی کسی کو نظر نہیں آتے تو میں کہتا ہوں تم اس کی نگہ سے میرے آکا کو دیکھنے کی کوشش کر میرا دل شاید مرغہ ہو چکا ہے کو دیکھتا ہے سنوید کو دیکھتا ہے روزگ کی نکاح کو دیکھتا ہے اور اپنے دل کو یوں پیشے نظر رکھتا ہوں میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا مدینے کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا اگر تجھے نظر نہیں آتے تو میرے دل کی نگاہ بند ہو چکی ہے ایک مرتبہ دل کی آنکھ کھول پھر سے آواز آئے گی بننا Yeah, okay, I don't know. जीओ रे जीओ रे जीओ रे میں کیا کر رہا تھا دو چیزیں رحمتہ اللہ علین کا من کیا ہے کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اب حضور رکم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تمام عالمین سے قبل ہے اور حضور زندہ ہے کسی آئے سے جہاز کی وجہ دیکھیے مہربانی کرنے کے لیے فقط زندہ ہونا بھی کافی نظام ہے مہربان ہونے کے لیے فقط زندہ رہنا میں کافی نہیں مزید کچھ ہیں مہربانی کرنے کے وہ کیا ہے اگر کوئی زندہ ہو ہمارے مثال کے طور پر بطانیہ سے احباب آئے ہیں. ہمارے حسین آوان سب موجود ہیں یہ سکی ریاض صاحب سے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ میری عمر میں عمر سب سے بڑے اور آپ زندہ بھی ہیں آپ مجھے کچھ پر مہربانی کیجیے آپ اگر میں زندگی کے زندگی کے لیے ایک ایک لمبے کے مجھ پر مہربانی ہے بائک مہربانی کیجیے میری مدد میری اب یہ رہتے ہیں برطانیہ میں سنی رہے ہیں پیرس میں یہ پیرس میں ہیں وہ برطانیہ میں رہتے ہیں اب سبھی ریاض صاحب کو یہ برطانیہ سے پکار رہے ہیں کہ آپ مہربانی کرتے ہیں مجھ پر مہربانی کیجیے میری مدد کیجیے تو یہ مہربانی کیسے کریں گے مہربان ہونے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے مہربانی کرنے کے لیے قریب ہونا بھی ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہربانی کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے اور جس پر مہربانی کر رہا ہو اس سے پہلے اس کا وجود ضروری ہے میرے آقا رحمت اللہ عالبین ہے میرے آقا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو ضرورت کی, کی ہے کہ میرے آقا سے اللہ علیہ وسلم اگر کائنات کے ہر ہر حق کے لیے مہربان ہے تو میرے آقا کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے ان کے قریب ہونا بھی ضروری ہے خود بھی ضروری ہے اور اسی لیے اللہ نے شاہ فرمایا نبی نبی الفیب میرا نبی, نبی, نبی, نبی معلوم کی جانب سے دہرا کرے نبی معمین کی جانب سے دہرا قریب ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیم وسلم اگر رحمت اللہ عالمی ہے تو رحمت اللہ عالمی ہونے کے لیے میرے آقا کا قریب ہونا بھی ضروری ہے اور قریب ہونے کو کہتے ہیں ہا قریب ہونے کو کہتے ہیں ہا اور مومن کو کہتے ہیں کہ میرے آقا ہم ہمارے قریب ہے مومن کی تمنا ہی نہیں ہے مومن کی تمنا ہی نہیں ہے مومن کی آنسو ہی ہے مومن کی خواہش ہی نہیں ہے مومن کے بھی میں ہمیشہ یہی تمنا ہے یہی آنسو ہے کہ میرے آکا ہمیشہ میرے قریب رہے اور میرا خریدا دل کر جیوا بگیشہ میری نگاہوں کے سامنے رہی اور میں محبوب کی نگاہیں رنت کے سامنے رہا یہ تمنا ہوتی ہے تو پیارا لگنا سچ بابل ماتر گزارا دے ایک باری کے ہاتھوں خریدا میں دور نہیں کھڑی سارے رسالے، سارے رسالے. <تصفح> دا, میں دور نہیں بس رہا تین میرے آتا غریب ہے میرے آتا قریب ہے اور دیکھیے قریب ہونا بھی کافی نہیں ہے مہربانی کرنے کے لیے علی جا قریب ہونا بھی ضروری نہیں ہے کافی نہیں ہے حفاظت نہیں کرے گا کیوں اگر تر قریب ہے لیکن درمیان میں کوئی ایسی دیوار ہے اور اسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو مہربانی کیسے کرے دیکھیے وہ قریب ہے بہت قریب ہے لیکن سامنے ایک دیوار ہے سامنے ایک دیوار ہے اب دیوار ہائے ہے وہ زندہ بھی ہے اس سے عمر میں بڑا بھی ہے اس پر مہربانی کر رہا ہے جس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے اس پر مہربان ہے اس پر مہربانی کرتا ہے اس کا رہن کرتا ہے زندہ بھی ہے عمر میں اس سے بڑا بھی ہے اس کے قریب بھی ہے لیکن درمیان میں ایک دیوار ہے اور اسی دیوار کے پیچھے کائرم نہیں تو مہربانی کا ذکر ہے بتا چلا مہربانی کرنے کے لیے حاضر ہونا بھی ضروری ہے اور ناضر ہونا بھی ضروری ہے اس کو روایت کیا ہے مجھ پر بلاوت کی روشنی میں کر چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کر چکا ہوں ان لوگ اعلیٰ علی دنیا اللہ گور نے میرے اس دنیا کو بلند کر دیا آنا ان ضرور یہی ہے نا ان ضرور یہی ہے بدامیوں کا قانون ہے کہ جہاں مقام جملہ تجیا کا ہے اور جملہ اسمیہ لیے آ جائے تو دوام کا فائدہ دیتا ہے اور پھر وہ دوام دو قسم پر منقسم ہوتا ہے ایک دوام تجدید ہے دوام تجدید کا معنی یہ ہے کہ اس میں انتظار کا نکال ہے اگر اس کی خبر اگر اس کی خبر اگر جملہ تجلیہ کا مقام ہے جملہ اسمیہ لیے آ جائے اور جملہ اسمیہ کی خبر پہلے ہو تو کا فائدہ ہے یعنی میرے اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے زمین کے زمین کو دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں مکان کا پلا درد کا کیونکہ کہ رقا مادی ہے فیل مادی ہے اور یہاں مکان کا پلا درد میں نے دیکھ لیا لیکن یہ نہیں فرمایا میں نے دیکھ لیا فرمایا ان ضروری نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں مکان کا جملہ پیج کا تھا جملہ اس میں آیا اور جملہ کی سمجھلا کی خبر پہلے مظاہرے ہے پہلے دیتا ہے تجدد کا مطلب کیا ہوا میرے آقا اشاعت کرواتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو بلند کر دیا زمین کو یوں بلند کر دیا اور میں نے اس زمین میں یہ نہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ دیکھ لیا اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے ضروری نہیں تھا میرا مر ہوا شہری فرمایا اس دنیا کو میں نے بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں قیامت اس دنیا میں کیا ہوگا قیامت مقبول فضیر ہونے والے تمام واقعات <سوال> کو دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاں. ہاتھ کی ہدری ہاں. بڑے گا بنواتے ہی میں دیکھ رہا میرے آکا حاضری ہے رحمت اللہ عالمی ہوئے اگر تمام جہانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے ہر آن ہر لمحہ ہر صاحب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تو جو جہاں سے پکارے گا میرے آقا مدد فرمائے گے جو میرے آقا کو جب پکارے گا وہ اس آرب سے پکارے یا کسی دوسرے پلانٹ سے پکارے جہاں سے بھی پکارے گا کو کے والی ان کی مدد کریں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں اور وہ ایسا علم رکھتے ہیں کہ ایک ماہ مدن ایک ماہ مدن ماہ مدن نورانی بدن ایک ماہ مدن نورانی بدن نیچی نظر ہے سب کی خبر ہے وہ دکھا کے پون وہ سناتے سکھن پھول گیا سب تن منچی نظر سب کی خبر ہے نیچی نظر اور خبر ہے رحمت اللہ عالمین میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی تسلیم کرنا ہوگا میرے آکر کو زندہ بھی تسلیم کرنا ہوگا حاضر بھی ماننا ہوگا نادر بھی ماننا ہوگا کہ وہ زندہ بھی ہے افور الخن بھی ہے حاضر بھی ہے نادر بھی ہے ایک ہے مما لیکن خیری میں حاضر ہونے والا <سؤال> بھٹنے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں مزدور خات بھی ہے حضور زندہ بھی ہے حضور حاضر بھی ہے حضور ناظر بھی بتا دو آپ کو یہ لڑائی کافی اچھی ہے اس کی بات بھی ضروری ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ برائے تو نہیں کہ ان اور آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کریں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کی حاضر ہے بزرگوں سے الحمد للہ فیض منتقل ہو رہا ہے اور جب تک جب تک آپ سوال کرتے رہے جب تک آپ کے من کا مشتی مطمئن نہیں ہو جاتا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں سوال سوال جو بھی آپ سوال کریں گے بتایا اسی میں تم یاد پرندہ بھی ہیں اور حق بھی ہیں حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں لیکن ناظر ہونا بھی کافی نہیں مہربانی کرنے کے لیے حاضر نازم ہونا بھی کافی نہیں کیوں اگر کوئی حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو موجود بھی ہو لیکن آپ کے دل کے احوال کو جانتے ہی وہ جانتے نہیں کہ آپ کس مصیبت میں مبتلا ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ آپ کی بیماری کی کیا ہے اگر وہ آپ کے دل کی احتیاط کو جانتے ہی مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے اگر علم ہی نہیں رکھتا تو وہ پھر مدد کیسے کرے گا وہ مہربانی کیسے کرے گا رمضان نے تم تو کہتے ہونا کہ حضور کو پتہ نہیں کی دیوار کے پیچھے اور اگر حضور دیوار کے پیچھے دیکھتے ہیں تو حضور کو علم نہیں ہے حضور ہمارے آواز کو جانتے نہیں ہے میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے کا ہم نے آپ کو تمام چہلوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت بننے کے لیے مہربانی کرنے کے لیے ضرورت عمل کی ہے جو میربان ہے جس پر مہربانی کرتا ہو اس کے دل کے حال کو بھی لڑتا ہو اللہ نے کیا کروایا ہوگا کیا اللہ جس نے بھی مرصلی میں نشا ما سمجھو کہ کسی خیرے خیر نہ تو خیرے کو علم غیر دینے کا مقدمہ نہیں ولكن اللہ جس سے بھی مرصلی میں نشا اللہ اپنے پیارے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے علم ہے بتا کروا دیتا مجھے نے فرمایا کہ ان میں غیر جاننے والا عالم غیر اللہ اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے ان میں غیر دے دے جس سے خوش ہو جائے اسے ان میں غیر دے دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو <سلام> اللہ راضی کرتا ہے اللہ راضی کرتا ہے اور کیسے راضی کرتا ہوں جبری امین حضور کی باغ میں ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں میرے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی برسات نکل رہی ہے سے میرے صلی اللہ علیہ وسلم کی کی برسات کے خطرات کہاں کریں گے جبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا میرے پیارے آتا اللہ کا پیغام لایا ہوں اللہ فرما رہا ہے یہ مدد کیا رسول اللہ میں مدد کیا رسول اللہ میرے پیارے کیوں رہے ہیں میرے پیارے کیوں رہے ہیں اللہ کو جانتا ہے لیکن ہمیں علم دینے کے لیے اللہ نے کو بھیجا نہیں مدد کیا رسول اللہ میرے پیارے کیوں رہے ہیں اور حریف کے ارفاظ ہے ایک سانس نے میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیار کرتے ہیں جبریل یہ پوچھا مدد کیا رہے ہیں ایک ہی میرے آکا نے بنوایا میری امت میری میری امت جبریل ابھی اللہ کی واردہ میں حاضر ہوتے ہیں اٹ کرتے ہیں آکا صلی اللہ علیہ وسلم اچ کر رہے ہیں میری امت میری امت میری امت میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد پر اللہ کرواتا ہے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو بتا دو میری امت کے معاملے میں تجھے ناراض نہیں کروں گا راضی کر دوں گا راضی ہو جاؤ جنگی حضور کی باتوں میں حاضر ہوتے ہیں بس کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تو فرما رہا ہے آپ کی امت کے بارے میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا آپ کو راضی کروں گا آپ کو خوش کر دوں گا آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں عبد اللہ اللہ برتاؤ انتاؤ میں راضی نہیں ہوں میں راضی نہیں ہوں میں راضی نہیں ہوں میرے آپ کا پرواز میں راضی نہیں ہوں اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اللہ میری امت کے ایک ایک شخص کو جانو میں نکال کر کر جانے اللہ کی واحد میں خود کر رہے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جس وقت تک ہر امرتی کو جہنم سے نکال کے جنت کا پروانہ بنے جائے اللہ نے اتنا ادا کرے گا اتنا ادا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا اللہ اللہ حاضی ہے اللہ آکا سے پیار کرتا ہے اور आका امت سے پیار کرتے ہیں آکا امت سے پیار کرتا ہے اور کتنا پیار کرتے ہیں ابھی آپ کو بتاؤں گا پہلے کے ممانس کا مطلع اس موضوع پر مزید تھوڑی سی وقت کرنا چاہتا ہوں دیکھیے اگر کوئی رحمت عالمی ہے دیکھیے کوئی ایک فرد ایک فرد پر مہربانی کرتا ہے اس کی زندگی کے ایک ایک کی ایک آتا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہوگا آپ کو یہ بھی پتا کہ فقط علم رکھنا بھی کافی فقط علم بھی کافی نہیں رحمت العالمی ہونے کے لیے کسی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے ایک ایک ساعت کے لیے اس پر مہربانی کرنے کے لیے فخر علم رکھنا بھی کافی نہیں ہے کیونکہ اگر علم ہے لیکن مدد کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ پھر مدد کیسے کرے گا مہربانی کیسے کرے گا مہربانی دیکھیے جاوید صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بلان صاحب یہاں پر جاوید صاحب کو کہتے ہیں میری آنکھ پہ ڈر رہے گا میری آنکھ کو ٹھیک کر لیجیے یہ کہیں گے میں کونس ہوں کہ تیری آنکھ کو ٹھیک کروں یہ کہیں گے کہ دیکھیے بلان صاحب کہیں گے جاوید صاحب عمر میں مجھ سے بڑے آپ زندہ بھی ہیں آپ میرے قریب بھی حاضر بھی ہیں آپ ناگرک بھی ہیں آپ جانتے بھی ہوں میرے تکلیف بھی بیان کر دیں کہ میری تکلیف کیا ہے تکلیف کیا ہے آنکھوں میں درد ہے آپ کلاس کر دیں یہ کہیں گے مہربانی کرنے کے لیے مہربان ہونے کے لیے اختیار بھی ضروری ہے تصور پات بھی ضروری ہے اور میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختار کل ہے وہ تو مختار کن ہے دیکھیے اختیار ہونا ضروری ہے اگر اس کو اگر وہ اگر وہ شخص مالک ہی رہی ہے بلاس اب ان کو کہتے ہیں کہ جناب آپ مجھے یہ آٹو کیا ہو یہ مجھے دے دیں یہ مجھے دے مجھے آپ زندہ بھی ہیں مجھ سے بڑے بھی ہیں میرے کریے بھی ہیں میرے دل میں سمجھنا ہے فرانس سے نکلوانے کا ارادہ ہے یہ وائکل <سؤال> ڈامور یہ تو میرے دادا کی یقین ہے میں تجھے کیسے دے دوں یہ میں لیکن کالین کے والد صلی اللہ علیہ اختیارات کا عالم کیا ہے تمہارا یہ ٹاور جنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ہیں تمہاری ہے عليه اطصل <سؤال> الله عليه الله عليه وسلم سيد رشاد بن فداه رضي اورمل طور پر میں نے دیا ہے میرے آپ صلی اللہ علیہ اختیارات پروگرام جو دیکھتے ہیں میں اس کو بھی مزید نہیں ہوں ان شاء اللہ وہ آپ سن رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں الکوشر پتا ہے اس سے حافظ میں سوچی کہ الکوسر ہے کیا الکوسر کا مانا کیا کے میں ہے کتنی وسط ہے ہن نہ آتے نہ کر گا سر رسک کیا ہے کھلاتے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ہم ہے یہ میرے آپ صلی اللہ کا مقام ہے اور پھر اللہ نے تصرفات پات کیسے دیئے اللہ نے اختیارات کیسے دیے کہ اصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل ولا کل حکومت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے اور زمین و زماں تمہارے لیے تمہارے لیے چنی دو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں میں دلہن ایسے نہ منن وما تمہارے لیے اللہ نے سفر بنایا کے لیے ایک اور بات یہ آپ کو بتا دوں تصلوفات ہونا بھی کافی لگا تصلفات رکھنا بھی کافی اختیارات بھی کافی لگا کسی کی زندگی کے ہر ہر لندے کے لیے اس پر مہربانی کرنے کے لیے فخر تصلوفات اور اختیارات کی حمایت نہیں کرتے وہ بھی کافی لگا ایک اور مثال آپ کو دے دیں اور سکی توجہ جہاں ہمارے سدسیہ بیٹھے ہیں توجہ آشیف شاہ کے پاس آتے ہیں بتانیا کہ ہمارے ساتھی حبیب جامعہ آصف صاحب آپ اس سے بڑے بھی ہیں آپ زندہ بھی ہیں اب میرے کئی بھی ہیں آپ میرے معاملات کو جانتے ہیں آپ اس پر مہربانی کرنا آصف صاحب کو مثال کے وہ عربی میں کلام کر رہے ہیں وہ انگل میں کام کر رہے ہیں آپ کو لے لیجیے اپنی ساتھ لینے آتا ہوں وہ انگلش میں کہہ رہی ہے آشق صاحب مہربانی مجھے پیاس لگی پانی دیجیے پانی دیجیے بار بار پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں پانی دیجیے پانی دیجیے پانی دیجیے دی جی. آصف شاہ ان سے محبت کرتے ہیں مہربانی کرنا بھی چاہتے ہیں ان کے سامنے موجود نہیں ہوں وہ بار بار علم بھی رکھتے ہیں لیکن وہ مان رہے ہیں پانی انہیں سمجھ نہیں آ رہا وہ انگلش میں پانی مان رہے ہیں انہیں زبان سمجھ میں نہیں آتی وہ کہہ رہے پانی دے پانی دے پانی دے یہ نہیں لاتے دی. تو کیا ہم سے مہربانی کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے تو چلا مہربان ہونے یہ زبان جاننا بھی ضروری ہے کہا جاتا ہے میرے آکر وربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی میں کہتا ہوں اکل کے نو اکل کے ناخنو میرے آکا سمجھنا والے انسان پکاتے ہیں وہ رحمت عالمین ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بڑھا کر بھیجے گئے ہیں انہیں انسان پکارے موادات پکارے جمعات پکارے جمعات پکارے کائنات کے دردے درنے میں سے کوئی چھ کوئی پہلو میرے آکر کو پکارتی ہے تو آکا اس کی بولی سمجھتے ہیں آکا اس کی بولی سمجھتے ہیں مہربانی کرنے کے لیے زبان جاننا بھی ضروری ہے میرے آبان جانتے ہیں میرے آلی اللہ علیہ وسلم کی باریاں ایک مرتبہ اللہ علیہ وسلم ایک شہر سے گزر رہے ہیں امام ابو نعیم نے دلال نبو اس کے کو نقل کیا ہے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا سے گزر رہے ہیں اور حضرت انس بن کا جو وقت آ اس کے کسی کی چیخنے کی آواز آتی ہے کوئی مخلوق اپنی بولی میں کچھ کہہ رہی ہے میرے خاص مواد والے ہمارے سر غریب کشید میں جاتے ہیں غریب جاتیوں کو دیکھتے ہیں کہ کھیل ہے یہ نہیں ہے وہ پکار رہی ہے میرے آکا کا اپنی زبان میں کہہ رہی ہے کہہ رہی یار رسول اللہ یار رسول اللہ یار صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اس ہرنی کی دو ٹانگیں بھری ہوئی ہیں ہرنی سے پوچھتے ہیں کیا چاہیے تو مجھے کیوں پکار رہی ہے تو نے مجھے کیوں بلایا ہے ہرنی کہتی ہے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آکا میرے یہ دو ٹانگیں میرے مالک نے دی ہے مجھے اس نے بندہ ہے میرے دو بچے ہیں وادی میں موجود ہیں بھوکے کھانا کھا نہیں سکتے میری تمنا ہے میری آزو ہے میں ان کو دودھ پی رہوں اس لیے آپ کو پکا رہی ہوں میرے آکا نے فرمایا میرے تو بتا تو چاہتی کیا ہے تو کیا چاہتی ہے میری تمنا ہے اس نے کہا میری ایک ہی آزو ہے میری ایک ہی خواہش ہے یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ آتا چند لمحوں کے لیے چند لمحوں کے لیے میرے اس مالک کو کہہ دیجیے میری کھول دے مجھے کھول دے چند لمحوں کے لیے کر میں وادی میں جاؤں گی اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی واپس آ جاؤں گی ایک کے مطابق ایک روایت ہے اس روایت کے مطابق الفاظ یہ ہے کہ آقا نے آکا یہ ہے مرنی کیا تو آ جائے گی نا واپس کیا تمہی واپس آ جائے گی اللہ کا آرام مجھ پر نازل نہ ہو وعدہ کروں تعلیم سرکار وفارہ کروں آپ سے وعدہ کروں اور وعدہ وفارہ کروں میں ضرور واپس آؤں گی واپس آ جاؤں گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورن مالک کو نے ہے اس کے دو بچے ہیں دودھ چاہتی ہے دیر کے لیے کھول دے مجھے جانے دے مجھے اجازت دے اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر اجازت ہے ہرنی کو کھولتا ہے خرید کے بعد ہیں ہرنی تھور اس وادی کی طرف جاتی ہے اب کریم آقا رحمت اللہ عالمی ہے میرے آقا میرے آقا رحمت اللہ عالمی ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحمت ہے کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے کو بھیجا اور میرے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں واپس آتی میں نہیں آتی کیوں میرے آپ ہرن کے لیے بھی رحمت ہے اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی میرے آپ صلی اللہ علیہ کے قدروں میں آ جاتی ہے اپنی ٹانگی آگے کر لیتی ہے یار صلی اللہ علیہ مالک کو کہہ دیجیے مجھے باندھ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مالک کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں اس کو باندھ اب اس کو باندھ دے اس کو مالک باندھ دیتا ہے جب مالک باندھ ہے کیونکہ میرے آخا نے ضمانت دی تھی چھوڑے واپس آ جائے چھوڑا واپس آ گئی مالک کو کہا باندھ مالک نے باندھ دی میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کیا فرماتے ہیں مالک کو فرماتے ہیں سبحان اللہ مجھے بیچتا ہے مجھے بھیجے گا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام ہماری ہرنی بھی آپ کی غلام کی ہوگی آپ کے لیجیے میرے آخا نے جو یہ میری ہو چکی ہے تو میں نے اسے کر دیا میں نے کر دیا ہے میرے اس کو فوراً ادا کر دیا اب حدیث کے بڑے پیارے الفاظ <سؤال> ہیں خراقی قدم دن کے جن کے دلوں میں وہ جھوم اٹھے ہے ہرنی کے اندازے دل بالانا کو دیکھ کر الفاظ ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں کو زمین پر یوں مار رہی تھی گویا کے وہ رقص کر رہی تھی رقص کرتے ہوئے ہرنی جا رہی ہے وادے کی طرف گویا کے وہ کہہ رہی ہے یہ ناد ہمارے نہیں ہوتے جو گھر ٹکڑے تمہارے لیمٹ ہوتے چوری مہر ٹکڑے تمہارے لمحے جب تک بچے نہ تھے چوری پورچتا نہ تھا تو مو کر جب سودا بازار مستفا میں ہو گیا پہلے بھی جانوروں کو بیچا جاتا ہوگا جانوروں کو لوگ بیچتے ہوں گے خریدتے ہوں گے لیکن آج ہرنی کا تذکرہ مچھر میں کیوں ہو رہا ہے ارفان ہے کہ وہ زمین پر قوم مارتے ہوئے وہ ہرنی اپنی وادی کی طرف واپس جا رہی ہے اور حدیث کے دوسرا جملہ قابل غور ہے ہے رسم اللہ میں شہادت کہتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبول میں ہی بات کی گواہی دیتی ہوں جو آقا اتنے کریم ہوں جتنے کریم ہوں ہندی کی بولی سمجھتے بھی ہے مجھے مدد کرتے بھی ہے اور وہ ایسے رحمت اللہ ہے تم کہتے ہیں آقا نے دہشت کی تعلیم بھی میرے آکا میں آتا دہشت گردی پھیلاتے تھے ارے جنہیں ہندی کے بچوں کی دودھ اور پیاس کا بھی احساس ہے وہ دہشت کی تعلیم نہیں پھیلاتے وہ اپنے راشتی اور محبت کو رس اللہ کہہ رہی ہے کہ وہ کریم آقا جنہیں ہرنی کے بچوں کے دودھ کا خیال ہے اور کوئی نہیں وہ اللہ کا نبی ہے رحمت اللہ عالمین ہونے کے لیے سب زبانیں جاننا بھی ضروری ہے سب زبانیں جاننا بھی ضروری ہے علامہ ساتھی صاحب نے ایک واقعہ شروع کیا تھا میں اس کو مکمل کر دیتا انہوں نے اس واقعے کو مکمل بیان نہیں کیا تھا اس کی تکمیل کر لیتا ایک میڈیا تھا اب یہ واقعہ جو ہے مسلمت امام احمد بن حمبل نے اپنی مسلمت جب حمبت پوری بہت ہی ہوتی ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ انڈیا سے پوری دنیا سے تھے جو ہے یو ایس بیٹھے اپنے واقعہ بیان کیا حوالہ نہیں دیا حوالہ دینا ہوتا یہ حدیث امام احمد بن اپنے والے گرچے نکھانا سہن کا گدائے جدید ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے اللہ وسلم کا گرم ہے پہلی سے نعمت کے لیے ادھر میں اس کو درست دلا انداز ہے بکری چڑھا رہا ہے اچانک ایک آئیڈیا آتا ہے اس کی بکری کو بکری کو پکڑ لیتا ہے بکری کو پکڑ لیتا ہے چڑوا اور اس بکری کو واپس اسے لے لیتا ہے اور بھیجا اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے دم اس کی زمین پر ہے خرید کے الفاظ ہے جم اس کی زمین پر دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کے انسانوں کے طرح سامنے کی دو ٹانگیں اوپر کر لیتا ہے دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے اللہ کا خوف کر تو اللہ سے ڈر اللہ نے مجھے ریزیکٹ دیا تھا تم نے مجھ سے چھین لیا اللہ نے مجھے ریزیکٹ دیا تھا اور تم نے مجھ سے وہ ریزیکٹ چھین لی اللہ کا یہ بھیڑیا ہے بھیڑیا اور انسانوں کی طرح ہے hey, بیڑیا کیا جی بات ہے کہ بیڑیا ہو کر انسانوں کی گولی بولتا ہے بیڑیا اور انسانوں کی زبان میں کرام کرتا ہوں تو بیڑیا کہتا ہے تجھے اس بات پر تعجب ہے کہ میں بیڑیا ہوں اور انسان کی زبان میں بات کرتا ہوں کیا تجھے اس سے بھی بڑی بات نہ بتا دوں اس سے بھی بڑی عجب جب سے بھی عجیب ترین بات نہ بتا دوں دیکھا وہ کیا بات ہے اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینت المنورہ میں موجود ہیں اور اپنے اصحاب میں اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ماضی کی بیت کی خبریں بنا رہے ہیں یہ اس سے بھی عجیب ترین تعجب کرتا ہے کہ بھیڑیا انسان کی بولی بولتا ہے کہا میں تجھے اس سے بھی عجیب بات بتاتا بات ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کہاں پر موجود ہیں مدینت المنورہ میں موجود ہیں مدینت المورہ میں ہی موجود ہیں اور اپنے احباب کو اپنے اصحاب کو ماضی کی گئے کی خبریں بتا رہے گا چرواہا حیران صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے آکا میرے دیکھا انسانوں کی طرح بول رہے اور آپ کی پڑھ رہا ہے آپ کی تعریفیں میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات چاہیے فوراً آزان کوئی آزان کے بعد نماز باجیمات ادا کیجیے اب میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا فرمایا وہ چرواہا کہاں ہے وہ چرواہا ہم نے میرے آقا نے اس چرواہے کو بلایا اور وہ پیچھے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ناد سے کتنا پیار ہے وہ جواب ساری लिए گے لیکن ہماری تعلیم کے لیے ناخوانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں میرے آکا کو بلاؤ گا اس چرواہے وہ چرواہ آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چکے اس چرواہے نے اس بیڑیے کی بات پہلے انقرادی طور پر بیان کی تھی پہلے اس نے خود کہا تھا ہیں چرواہے اب سب صحابہ کو بتاؤ بھیڑیا میرے کیا کہنا کیا بتاؤ کہ میرے متعلق کیا کہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیوں بیان کیوں بیان کیے تاکہ صحابہ بھی جان لیے صحابہ تو اس بات کو مانتے تھے لیکن صحابہ کے ذریعے یہ حدیث آج ہم تک پہنچی ہے تاکہ دنیا سمجھ لے بھڑیا بھی جانتا ہے بھی مانتا ہے کہ میرے آقا یہ میں گھب رکھتے ہیں آج انسان تسلیم نہیں کرتے کہ آتا ان میں کیونکہ بھائیے نے کہا تھا کہ وہ نبی ہے جو غیر کی خبریں بتاتا وہ نبی ہے جو مالی کی خبریں بتاتا بتاتے صحت میں پانی کے آدمی فرمایا اس کے بعد ریاست صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے جب انسان آل. جانوروں سے ہم کلام نہیں ہوں گے جس طرح یہ صحابی اس صحابیے سے گفتگو کر رہے ہیں فرمایا قیامت کی علامت یہ ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب انسان جانوروں سے کلام نہیں کرے یعنی قیامت کی قلامت ایسی نہیں ہے کہ جانور انسانوں سے کلام کر رہا وہ چیزیں میرے آپا صلی اللہ علیہ وسلم سب بولیاں گرمتے میں حضر ہوا کہ ایک بار جگہ انتہائی حساس جگہ ہوتا ہے اونٹ آکا کی وائگا میں حاضر ہوتا ہے یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں جب جوان تھا جب میں تندرست تھا جب میں جوان تھا تو میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا تھا اور مجھ سے میں خدمت بھی کرتا تھا مجھے کھانا بھی کھلاتا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھا جب میں تندرست کا جوان تھا تو مجھے کھلاتا تھا اب میں بڑا ہو گیا ہوں تو مجھے زمع کرنے کا ارادہ کر رہا اب مجھے یہ زما کرنا چاہتا ہے اونچ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رج کی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتا ہے آپ زما کرنا مالک کہا کیا ہے مالک کہا کیا اگر مالک زماں کرنا چاہتا ہے مالک زماں کر سکتا ہے اونچ نے حضور اکمل صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگا حضور کی سفارش مانگی اونٹ کی جان بچی اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے دیکھیے وہ جو اونٹ ہے نا اس کو کس نے بتایا کہ میری آقا اونٹ کی بولی سمجھ رہی اونٹ کو کس نے بتایا دیکھیے اونٹ بھی تو انسان کو دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا کہ رسالت اللہ علیہ وسلم کام ظاہر طور پر انسانوں کی طرح ہی ہے تو اونٹ کے دل میں یہ بات کیسے پیدا ہو گئی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی بولی جانتے ہیں پتا چلا اونٹ کو بھی علم ہے کہ آقا ہم انسانوں کی طرح نہیں ہے یہ بات ऊँच समझ गया चार टांगों वाला जानवर समझ गया ये लेकिन ये दो टांगों वाला इंसान अभी टांग इसे अभी तक समझ नहीं आई मेरे मेरे की मेरे आका हमारी तरह है मेरे आका हमारी तरह है और आका सबकी बोली जानते है आपको यह बताऊँ आपको ये बात भी बता दी इस बात की भी बात कर दूँ की आका जिंदा की बोली भी जानते پوری سورج جنگ اور سورت الجن سورج جنگ اسی وقت ہوئی جنات میں صلی اللہ علیہ وسلم کے برگر میں حاضر ہوتے ہیں بارہ ہزار جنگ بارہ سو جنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئی اور عراق مسلم سے جنہا میں کی میں آتے پوری دنیا سے صلی اللہ علیہ وسلم کی برگر میں آ کر مثال صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے میرے اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور آپ کو ایک دن کا واقعہ بتا دیں امام فخر میںاق ہے اور حضرت لاٹھی سہارے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا آکا کی بارگاہ میں حاضر شخص اور جن کی بولی بولا جنو کی بولی میں کام کرنا پیرا تعلق جنات کے کون سے قبیلے سے یہاں دیکھیے موتی نشام تو نہیں کر رہا حقیقت بڑی محنت کے بعد یہ اور آبکار میں ہاتھ لگا ہے تو آپ کی جھولیاں میں ڈال رہا اور میں اللہ کرم ہے کریم آگاہ کا کرم ہے کہ چٹکرے بازیاں سننے والے ہماری نظر میں نہیں آتے جو حقائق کے خریدار میں وہی آتے جو آپ سننا چاہتے ہیں حوالے کے ساتھ سننا چاہتے ہیں نہیں اللہ اللہ سلام علیکم اللہ کی ملاقات میں اللہ اللہ فرمایا تیرا جات کےن سے قبیلے سے تعلق ہے کون سے قبیلے سے تعلق ہے آکا کو جِنات کے قبیلوں کا بھی علم ہے قبیلے اور کس کس قبیلے کی جات کو جِنت کی کون, کون سے قبیلے سے تعلق ہے اس نے کہا میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں اس نے کہا میں ابلیس کا شاہ میں ابلیس کا پڑپوتا ہوں فرمایا اپنا اس نے کہا بن حیم، بن بن بنس میرا نام حام ہے میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لاکیس کا بیٹا ہے جو ریس کا بیٹا ہے اس نے اپنا شجا بیان کیا میرا نام حام ہے میں ہیں کہ شیطان کی اولاد میں سے واحد ایک اس کی اولاد میں سے شیطان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے جو مومن تھا مسلمان تھا اور ایک ہی کوئی مان اس کا نام حام تھا حضور کی بارگاہ اور حضور نے ایک ساتھ بڑھا اپنا چند بیان کر بیان کی کہ میں شیطان کا پرتا تو میرا وہ زیادہ ہے حضور نے ایک ساتھ اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ تیری عمر اپنے حوال میں آ اس نے کہا کہ میں جب جب کابل جب حابی ہو قطر کیا اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا میں نے وہ معاملہ چھوٹا سا بچہ تھا میری آنکھوں کے سامنے کا معاملہ اس کے بعد حضرت علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لایا حضرت علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان لایا مسلمان ہوں اور پھر مسا علیہ السلام کے دور میں میں نے مسا علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور حضرت علیہ السلام کے ہاتھ پر میں ایمان در لایا حضرت السلام سے میں نے آج آپ کی حاضر ہوا حام کہتا وہ جو اگلی کی اولاد میں ہو اگر بھی مومن ہے مسلمان ہے وہ کہتا ہے وہ اگلیش کی اولاد میں ہے لیکن آتاب کرتا ہے اسے ایمان ملا آکا عشق کرتا ہے اسے ایمان ملا آکا سے محبت کرتا ہے اسے ایمان ملام علیہ السلام کاجب کرتا تھا اسے ایمان کی رحمت ملی وہ علیہ السلام کاجب کرتا تھا ایمان کی رحمت علیہ السلام کا احترام کرتا تھا بیس کی واقعے ہو کر بھی مغرب ہوا کرتا ہے یار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حالت عیسار کی برگاہ میں حاضر ہوتا تھا تو حضرت, حضرت مجھے ایک مطلب فرمایا تھا کہ میرے بال ایک نبی آئے گا جو تمام اندیا کا سردار ہوگا میرے <تصفح> بال ایک نبی آئے گا جو تمام اندیا کا سردار ہوگا <تصفح> ایک نبی آئے گا جو تمام کا سردار ہوگا نے فرمایا تھا کہ تو اس وقت زندہ ہوگا تو اس وقت زندہ ہوگا وہ تو دیکھے گا تو اس وقت کو دیکھے گا پتا چلا عرصہ علیہ السلام کو پتا ہے اللہ نے مستقبل <سؤال> کا علم دیا ہے اور یہ بھی پتا عرصہ علیہ السلام <سؤال> کو کہ کس کی کتنی زندگی ہے میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریہ میں یہ کرتا ہے یار اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ سلام نے پیغام یہ دیا تھا عیسا علیہ السلام کا پیغام یہ تھا جب تیری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو مجھ عیسا کا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں پیش کرنا حدیث کے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ میں میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا تو صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخ ہو گئی میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا اور میرے نے ہم بن بن لاکیس بن ابلیش پر ہاں بھی سلام اور رحمت <متصف> اللہ علیم ہے پر میں نے عرض کیا یہ جو بنیادی بات چیز ہے وہ کیا تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو آتا عرب کرتا ہو آتاش احترام کرتا ہو اسے ایمان بھی جاتا ہے ایک یہودی بچے کا واقعہ بہت زور دیا کہ وہ واقعہ ضرور بیان کرنا ہر جنگ کے بیان ایک یہودی نوجوان تھا بڑا حسین تھا وہ غیر مسلم تھا یہودی لیکن کا ہو چکا تھا سے عشق ہو چکا اسے کالج کے والی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو چکا تھا, تھا, تھا, تھا, تھا انتہائی حسین جمیل ایک یہودی نوجوان تھا مدینہ میں رہتا تھا ایک مرتبہ اس نے کالج کے والی تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلحل والی دیکھ میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینا دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مادا کے دیکھ لیا چمک دمک والے عداخوں کو دیکھ لیا جب میرے آقا کے حسن کو اس یہ نے دیکھا تو آئے دل میں اس نے مستواز مصطفیٰ کو شامل کر لیا اتار لیا داخل کر لیا چہرے بدو کا دیوانہ ہو گیا میرے آتا صلی اللہ علیہ السلم کو اپنا دین لے لیا میرے آکا صلی اللہ علیہ سلم سے عشق کرنے لگا میرے آکا سے پیار کرنے لگا اور مختلف بہانوں سے آکا کی دیوار کے لیے اپنے گھر سے باہر آتا اپنے والدین کو نہ بتایا اپنے باپ کو نہ بتایا اپنی والدہ کو نہ بتایا اپنے رشتے داروں کو نہ بتایا کیوں کہ تھا جانتا تھا کہ والدین ناراض ہو جائیں گے بکریاں چرانے کے بہانے اپنے گھر سے باہر نکلتا کہ کہیں کسی بہانے کے دیوار دروازے سے میرے صلی اللہ اللہ کا چہرہ دیکھ لوں گا آکا کی اپنی جلدی دیکھ لوں گا آقا کو مسجد نبی شریف کے دروازے سے جان کے چپکے چپکے دیکھ لیا کرتا تھا اور اپنے دل کی تسلی ہو جاتی دل کی پیاس بن جاتی آقا کا حسن دیکھ لیا کرتا تھا ایک وقت اس پر ایسا بھی آیا اس یہودی ہوئی بن کر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آقا کے دیدار سے محروم ہو گیا ایک تک آقا کو دیکھ نہ پایا آکا کی زیارت نہ کر پایا اور آکا کے دیدار کی تمنا میں اتنا پریشان ہوا اتنا پریشان ہوا کہ بیمار اس قدر علیم ہو گیا اس قدر بیمار ہو گیا کہ عدالت کے بچونے کو اپنا بچھونا بنا دیا جس طرح عدالت کو اپنا بچھونا بنا دیا جس طرح عدالت آ گیا اس قدر بیمار ہو گیا اس قدر بیمار ہو گیا یہ والدین پریشان ہے ماں پریشان ہے باپ پریشان ہے حکومت کو بلا رہے ہیں حتیبہ کو بلا رہے ہیں اسے آخر بُوا گیا ہے وہ جسم کا علاج کر رہے ہیں صحیح ہو یہ اپنا ضم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکا یہ حضور الحرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اب آقا کے بیرار کی تمنا میں یہ بیمار ہو چکا ہے اس قدر بیمار ہوا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا انتہائی پریشان ہے اس کا علاج کیا ہے لیکن چونکہ وہ آقا کو دیکھ نہیں پاتا تھا آقا کا درار نہیں کر پاتا تھا اس قدر بیمار ہو گیا سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گیا اس کا پھول جیسا چہرہ چمکنے دھمکنے والا چاند جیسا چہرہ سوکھ گیا اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور اس کا رنگ بھی کیا عجیب ہوتا ہے کیا نگالا ہوتا ہے جب اس کا رنگ چل جاتا ہے تو ہر دیتا ہے آقا کے رنگ میں آقا کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو گیا اس قدر بیمار ہو گیا کہ وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شانتی شام, بھی شام, بھی شام بھی موت کا وقت آ گیا موت کا وقت آ گیا آقا کی دیدار کی تمنا میں اس قدر بیمار ہوا کہ موت کا وقت آ گیا موت کا وقت آ گیا اس شام کو وہ بہت مشکل سے ابھی اس کی آواز اس کے حقم میں نہیں تھی وہ بات کرنا چاہتا تھا بڑی مشکل سے اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکتا تھا بڑی ہمت جمع کی بڑی کوشش کی اور اپنے والد کو مطالعہ میرے والد میں یہ تمنا ہے میں یہ آرجی ہے میں یہ خواہش ہے میں یہ آرزم ہے کیا آپ میری خواہش پوری کر رہی آج میں دنیا سے جا رہا ہوں آج آپ کو داغے گزار کر دے کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں میرے والد میری ایک تمنا ہے ایک آجم ہے راستہ نہیں ہوں گے خواہش پوری کر دیں گے تارے لگتے جگر تم میرا ایک ہیلوتا بیٹا ہے تم میرا ایک ہی بچہ ہے تم مجھ سے کہے گا میرا حکم کر آنکھوں پر جو کہے گا میری خواہش پوری کروں گا تم حکم کو کر تم بتا دو صحیح کا ریوانہ ہو چکا ہوں محمد اربی سے پیار کرتا ہوں کرتا ہوں آج آئش ہے والد آپ نے وعدہ کیا ہے میری خواہش پوری کر رہی ہے والد نے کہا ارے تو کیا کہہ رہا ہے تو محمد اربی سے پیار کرتا ہے والد ناراض ہوا والد کو بہت غصہ آیا لیکن کرتا تو کیا کرتا تو بیٹا وعدہ کر چکا تھا بیٹا دنیا سے جا رہا تھا اس نے کہا کیا پیغام پہنچا دیجئے محمد عربی تک پیغام پہنچا دیجیے انہیں بتا دیجیے یہودی ہے جمہری لیکن آپ سے عشق کرتا ہے جمہوری لیکن آپ سے پیار کرتا ہے ان تب تک آپ پہنچا دیجیے آپ کی دکھان کا تمنائی ہے ہے مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے سوالت کو غصہ تو بہت آیا لیکن فوراً تک ہم پہنچایا کا رحمت اللہ نبیب ہے رحمت اللہ نبیب ہے رحمت اللہ ربیب ہے کام سارے جہاد کے لیے تمام مخلوق کے لیے میں <سلام> بھیجا گیا ہوں نبی بنا کر رحمت اللہ میں ہے یہ نہیں دیکھا کہ یہودی ہے میں اقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر فوراً یہودی کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں جو ہی یہودی کے گھر میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہودی کا وہ بیٹا کا منع ہو چکا تھا وہ جو حضور کا عشق ہو چکا تھا بند ہو چکی ہیں انتظار کرتے کرتے کی آنکھیں مصفا کی تمنا میں کی آنکھیں بند ہو چکی تھی گویا کہ محسوس نہیں ہوتا تھا جب اس کی روح سفر اسے برواز کر چکی ہے میرے آنکھا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے قریب آتے ہیں یہودی فوراً یہودی بیٹے کے قریب آتا ہے کارن یہ کہتا ہے آنکھیں کھول لے گئے بیٹے ایک تیرہ پیار آ گیا ہے ایک طرح پیار آ گیا ہے ایک تیرہ مقبول آ گیا ہے جسے تو پیار کرتا ہے وہ آ گیا ہے یہودی بیٹے جب اپنے محبوب کا نام سنانا سر گویا جاتی فوراً واپس لوٹ کر آ گئی فوراً آٹھیں کھولی بس دیکھا کہا ہے میرے محبوب ہے میرے بحبو میری کوئی نمازیں نہیں ہے میرے پاس کوئی نہیں ہے کوئی عبادت نہیں ہے کوئی تکوا نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن کیا میری نجات کی دی. امکان ہے کیا میری نجات کا بھی امکان ہے کیا میری نجات بھی ممکن ہے یہودی نے کہا کیا کہ میری نجات بھی ممکن ہے میرے علاقہ صلی اللہ علیہ میں چاند پر مایا اور صلی اللہ علیہ میں نے پر مایا ہاں میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں ابھی شہید کا کلمائی شہید پر ابھی کلمائی شہید پر میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں میں ضمانت دیتا, دیتا ہوں کہ تیری نجات ہو جائے گی وہ یہودی اسی وقت آقا کے قدموں میں گرتے ہوئے کہتا ہے کے قبر سے لے کر جنت تک آپ کی ضمانت پڑھتا ہوں کھاقا کے قدموں میں گرتا ہے اور جہاں اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ تکبیر یہودی کی اس یہودی بیٹھے کی خوش قسمتی دیکھی ہے یہودی کا باپ کیسا ہے اب یہ اسلام کی امانت ہے اور اس کی تجیل و تقسیم کی ذمہ داری میں نہیں لیتا آپ چیز کو لے لیں میرے آفر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجیل و تقسیم اور تسلیم کی ذمہ داری لی اور میرے آفر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ تیار کیا اور پھر اس کو جب اس کے جنازے کو مریت المنورہ کی گلیوں میں گھمایا گیا المنورہ کے گرد و اور سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے ہر طرف ایک ہی چرچہ تھا ہے کہ کوئی یہودی تھا حضور سے پیار کرتا تھا حضور کے پیار نے اسے صحابی بنا دیا ہے اور اچھے مقام پر فائد ہو گیا ہے کہ وہ اس اس کے کا نہیں کر سکتے نے کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی روزہ نہیں رکھا کوئی عبادت نہیں کی یہودی ہے اس نے ایک پر ایک عمل کر دیا ایک ہی عمل تھا ایمان کی حالت میں مرینے والے کا چہرہ دیکھ لیا اب اس کا وہ ایک عمل بابا فرید کے بدیشوں سے بھی بڑھ کر کا ایک عمل خواجہ خالی خان دن کشتی اجمیری کے اورائب پر مجادوں اور ریاستوں سے بڑھ کر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیوانہ ہے کون وہ آج ہے کون مری نظر مرورا کے ملاقات سے لوگ جمع ہو رہے ہیں کچھ چہرے کو دیکھنے کے لیے جب چہرے سے کپل اٹھایا گیا ملا. جب چہرے سے کپل اٹھایا گیا جب اس کا چہرہ لوگوں کو دکھایا گیا تو لوگ دیکھ کر حیران تھے کہ اس کے چہرے سے ایک نور کی نکلتی ہے اور آسمان کی طرف چلی جاتی ہے لوگ حیران ہیں کتنا کچھ وقت ہے کتنا کچھ اور کیسا عظیم آج کی ہے ایک مرتبہ چہرہ میں مستفا کو دیوان کی حالت میں دیکھا اور اتنی احمدوں سے اللہ نے نوازا مر گیا ہے لیکن اس کے چہرے پر تبسم کی سجاوٹ ہے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اس کے چہرے پر تبسم کی کھڑکی راہٹ ہے دیکھ رہے ہیں دیوانہ مسکر رہا ہے دیوانہ مسکر رہا ہے چہرے سے نور کے کیڑ نکلتی ہے لیکن دہائی خیر منظر لوگوں نے دیکھا صحابہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مختلف انداز سے چل رہے ہے ایک انتہائی انگیز منظر دیکھا کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ججوم ظاہری طور پر تو بہت زیادہ ہجوم ہے مریت منورہ کی گلیوں میں عاشق کا انعدہ ہے اور بڑی دھوم سے نکل رہا ہے اور مریت الگ منورہ کی گلیوں میں جھوم جھوم کر نکل رہا ہے یعنی صحابہ دیکھتے ہیں کہ حضور الحکم صلی اللہ علیہ وسلم جھوم کے کی بل چل رہے ہیں میں لاپا سم لوگ ایسا پنجوں کے بر رہے ہیں پنجوں پر چل رہے ہیں ایک صحابی یاد کی ہے جزارت کی یاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ یوں ویسے پنجوں کے بل نہیں چلتے آج آپ اپنے پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ نے چائے فرمایا یہ میرے آصف کا جنازہ ہے میرے دیوانے کا جنازہ ہے حدیث کا مختلف پیش کر رہا ہوں میرے آقا یہ چائے فرمایا یہ میرے دیوانے کا جنازہ ہے اور میرے اس دیوانے کے جنازے پر عالم پالا کے رشتے سے اس کے دن میں شرکت کے لیے آئے, آئے ہوئے ہیں کہ زمین پر پو گھمنے کی جگہ نہیں کیا چل رہا ہے پنجو کے بل چل رہا ہے جنازہ جنت البقیب میں لے جاتے ہیں دیوانے اور میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم خود اسے قبر میں دفن کرتے ہیں جب اسلام علیہ وسلم اسے قبر میں دفن کرتے ہیں کافی دیر لگ جاتی ہے کافی وقت لگ جاتا ہے کافی دیر کے بعد میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے کی قبر سے جب باہر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آکاش کیا ہے اتنا وقت لگا محسوس یہ ہوتا ہے بہت مشقت پکانی گئی میرے آقا آپ صلاح نے چل پر اصل بات یہ ہے کہ جب یہ اس بری سے گیا تھا نا جب اس کی موت کا وقت تھا جب اس کی روح کا پرواز کر رہی تھی میں نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا میں نے کہا تھا میں قبر سے لے کر جنت میں بہول تک تیری ضمانت میں ہوں میں آسمان کی ہو رہے کی کمر میں آئی ہوئی ہے میری ضمانت پر آسمان کی ہو اس کی قبر میں آئی ہوئی ہے اس کو قبر میں رکھا گیا کی بنائے لینے کے لیے آسمان کی ہو رہے اس کے چہرے کی طرف چوٹ پڑی ہے اس کے چہرے کا نظار کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحلہ کروایا میرے جسم سے پسینہ چپک رہا تھا اور میرے جسم کے پسینے کے پتلا اور اب اس کا جسم اور اس کا کفن کیا مت میرے اس کا جسم اور اس کا کفن قیامت مہکتا رہے گا یہ وہ دیوانہ ہے میرے آپ نے پیار کر دیا میرے آپ نے کر دیا اور اس کا سوال پڑھنے کیا دیا آ رہے ہیں اس کے نارے پر رشتے اس کے پر آ رہے اپنی قسمت ناز کر نامز کروں کہ میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تم آج اس عزم کا آسانی کرواؤں کہنے کو تو بہت کچھ تھا مدل پر میں کلام نہیں کر پایا انتہائی چند علمی باتیں ارسال مرسل مرسل کی رہی اور اس پر میرے مرسل کون ہے مرسل کون ہے مرسل علیہ کون ہے اس کا تعلق اس سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوانی کا ثبوت پیش کرنا تھا اور پھر کچھ منفی بحثیں بھی تھی میری میرا ارادہ تھا کچھ کام کرنا لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے آخر میں تمام احباب کو یہی پیغام دینا چاہتا ہے میرے آپا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار کرتے ہیں اس میں کوئی شکل نہیں میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں ہر وقت یہاں پر موجود ہے تمام سے پیار کرتے ہیں تمام سے پیار کرتا تمام تو میرے صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور کس قدر پیار کرتے ہیں میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ میری صحابہ تمہارے نزدیک سب سب سے عجیب ترین ایمان کس کا سب سے عجب سب سے عجیب ایمان کس کا ہے صحاباس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سب سے عجیب عجب ترین ایمان افزائیت کی بات نہیں ہوئی عجیب ترین ایمان کی بات ہو میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا ایمان کرتے آجب اور دیکھیے میرے آپا کو ہم سے کتنا پیار ہے یہ بات ہو جائے گی صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سب سے عجیب ایمان مرائڈا کا میرے آکا نے اشاد کرنا ہے وہ اللہ پر ایمان کیوں نہ لائیں وہ تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب ایمان تو انبیاء کا ہے میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کرنا ہے سب سے عجیب منفرد یونیک ایمان کس کا ہے میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے پر تو اللہ کی پر تو اللہ کی صحابہ یا رسول اللہ سابرسند گارہ سو روپئے پنجاب میں گارہ علیہ وسلم پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے انہوں نے شادی کرنا تم تو میرا چہرہ بد جان دیکھتے ہیں تم تو میری ادائیں دیکھتے ہیں تمہارے ایمان میں کون سی جی بات اللہ کا وسلم نے اس جواب کو نقش کر لو اور یہ حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث اور موجود کبیرانی کی تینوں حدیثوں کا مجموعہ اور مخلوم پیش کر رہا میرے آقا نے اشاعت فمایا میرے صحابہ میرے نزدیک مجھے محمد کے نزدیک سب سے عجب ایمان سب سے عجیب ایمان میرے ہوگا جنہوں نے مجھے بیٹھا بھی ہوگا انہوں نے فقط کا کوئی چودہ سو سال پہلے کوئی گزرے والا تھا کوئی تھا, کوئی تھا. کوئی جس کے حسن کو دیکھ کر جہودی بھی کروا کرتے تھے وہ ایسے دیوانے ہوں گے کہ انہوں نے میرا حسن دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان مال اور رات کو قربان کر دیں گے آہ! آہ! آہ! जीवालय अब्जाए नबी के जीवालय सी कोमर के जीवालय सुल्तान अली के जीवालय میں اپنا سد اللہ ہمارے سنگ میں ایک مرتبہ ساغ اچھا فرمایا مبارک ہونے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے ایک مرتبہ فرمایا انہیں مبارک ہو جنہوں نے میرا چہرہ برہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد مجھ پر ایمان لائے اور پھر فرمایا سات مرتبہ مبارک ہو انہیں پھر انہیں مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لائے فرمایا سات مرتبہ سب امراؤ سات مرتبہ مبارکوں نے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں پر مجھ پر ایمان لائے میرا روزگار کیسا ہے میرا ایشو کہتا ہے میرا شوق کہتا ہے مزور نے ستر مرتبہ کیوں نہیں فرمایا دس مرتبہ کیوں نہیں فرمایا مزور نے سات مرتبہ کیوں فرمایا کیوں فرمائے سات مرتبہ کیونکہ میرے آپ جانتے ہیں میرے آکا تعلیم ہے کہ میرے سب سے بڑے دیوانے میں انڈیا پاکستان کے پنجابی لوگ ہوں گے بات پر خوشی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سات سات مبارک I don't know ہمارے لیے کام ہے ہندوستان پاکستان کے پنجابی راج کو مجھے تم سے پیار ہے اور میں تمہارے اس کو جانتا ہوں تمہاری بولی کو بھی جانتا ہوں تمہاری ادا کو بھی جانتا ہوں تمہارے اس کو جانتا ہوں تمہاری بولی میں جا رہا ہوں تمہیں مت سمجھنا لوگ تمہیں گنا کی کوشش کریں گے لوگ کہیں گے محمد عادی تمہیں نہیں جانتے ارے نہیں تمہیں جانتا ہوں تمہاری بولی کو بھی جانتا ہوں وہ تو مجھ پر ہی مان رہے ہو میں اس عمان پر سب سب مبارک میرے آپ بہت سے پیار ہے یہی کیا اپنے آنے والے نسلوں کا منتقل کرنا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے سبق سیکھ لیجیے آپ کی اس کا قاضی یاد کی شفا اس کا مطالعہ کچھ شروع کردور سے تیار کرنا چاہتا ہے بڑا طویل میرا ذہن میں تھا محاسبہ پر کلام کروں گا محاسبہ کے بعد مراقبہ کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ سارے مراحل کیا ہیں لیکن آج کیزن میں جوڑ کے بچوں کو اس کے مصطفیٰ کیسے دیا جائے ہمارے بچے تو خاتون دیکھتے ہیں ہمارے بچے تو کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں ہم بتاتے ہیں کون لیکن وہ سنتے ہی نہیں یاد میرے دیا میرے دیا ہے پرورش کیسے کرو پرمش کیسے کی جائے بچوں کی پرورش اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی آپ کی وفادات ہو تو پرورش کا طریقہ سیکھ لیجیے ہم اکثر کیا کرتے ہیں ہم بچوں کو مسجد میں داخل کر کے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں لیکن میرے عقاع میں قرآن کی تعلیم کو ہم پہلے ہیں میں آکا نے چاہتا ہوں سب سے پہلے بچوں کو اس کے مستفا پھر اس کے اہل اس کے مستفا دِس کے اس کے اصحاب دوا اور پھر قرآن کی تعلیم دچہ کا یہ گیلی چھڑی کی مالی ہوتا ہے یہ گیلی چھڑی کی مالی ہوتی ہے مگر بازار فرمایا کہ جب تک یہ چیڑی گیلی ہے اسے جدھر موڑو گے مر جائے گی جدھر پھیرو گے جائے گی لیکن جب یہ سخت ہو جاتی ہے سوکھ جاتی ہے پھر والد کو یاد آتا ہے کہ بچوں کو دین سکھائیں جب والا خود ہجاب کرتی ہے جب اس کی عمر چالیس پچاس سال کی ہو جاتی ہے اب اس کے چہرے کو کوئی دیکھنے والا ہے نہیں اب وہ پتا چل کے سب تعلیم دینے میں بی بچی حجاب نہیں کرتی اب تجھے کون دیکھے گا اب کا کیا فائدہ جب تیری بچی جب تیری بیٹی گھر میں تھی سب تو حجاب کر کے اگر اس کے لیے ایک تعلیم اس کو دیتی ایک ایگزامپل کے ساتھ لیڈ کرتی بچی تیری بیٹی باقی لیکن ہم نے کیے خود پر اسلامی تعلیمات کو ہم نے اپنایا ہی ہے اور پھر جب وہ باغی ہو جاتے ہیں جب وہ چڑی چوٹ جاتی ہے پھر ہم اسے پھیرتے ہیں پھر وہ ڈوب جاتی ہے باغی ہو جاتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے قرآن سے پیدا کرتے ہیں یاد رکھیے جب ہم بچوں کو قرآن سکھاتے حافظ قرآن بھی بنا دیتے ہیں ہم بچوں کو قرآن کا کاری بھی بنا دیتے ہیں لیکن وہی بچہ قرآن پڑھ پڑھ کے حافظ بن کر بھی قرآن بھول جاتا ہے ہمارے یہاں کہ وہی جو حافظ قرآن ہے اسی نے وہی بعد میں سب سے بڑا جبریلا بن جاتا ہے سب سے بڑا شرابی بن جاتا ہے کیوں, کیوں؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو ابتدا میں اس کے مصطفیٰ نہیں دیا ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کی ترتیب کے مطابق عمل نہیں کیا ہم نے پہلے قرآن دیا اور بیشتر ایسے لوگ ہیں جب بچوں کو اس کے نہ دیا جائے حضور کا پیار نہ دیا جائے حضور کی محبت نہ دی جائے قرآن دے دیا جائے وہ قرآن پڑھ کر پھر گمراہ ہو جاتا ہے بلقیدہ ہو جاتا ہے میرے صلی اللہ علیہ وسلم پتنقید کرتے وہ پھر قرآن پڑھی یہ حدیث پڑھی دنائش کے ندی کے جو پڑتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں اور دنائش کے نبی کے جو پڑتا ہے, ہے, ہے قرآن یہ شیر میں نے کسی زمین پر لکھا ہے دنائش کے نبی جو پڑتا ہے قرآن ہوتا ہے یہ ارکان اسے آتا نہیں آتا ہوتا ہے جرکان اسے جرکان کیا ہے آگے تیزی پڑ جاتی ہے جونڈس ہو جاتا ہے کہ قرآن میں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جب طرح پڑھتے ہیں تو انہیں خوشی تھی کیوں کیونکہ مجھے اس کے مستفیٰ نہیں ملا ہوتا پہلے قرآن نہیں پڑھانا حضور نے پڑھائے پہلے اس کے مستقبل مستقبل بچوں کو دیں گے یاد رکھیں جب بچہ آپ دو سال کی عمر کر دو تین سال کی عمر رات سونے سے قبل اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موج رات یہ واقعات بتائیں یہ ہرنی کا واقعہ بتائے بیڑیے کا واقعہ بتائیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعات بتائیں وہ کہتے ہیں بچے ایڈوینچر پسند کرتے ہیں ہیں دیکھتے آپ نے ان کو ٹی وی کے حوالے کیوں کیا کیوں ٹی وی کے حوالے کر دیا رات سونے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو آپا کے معراج کے واقعات آج میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں آپ یہ بتا میں اپنے بچوں کو جب آپ تعلیم دیں کہ معج کے موجود میرا صلی اللہ علیہ وسلم کے موزاد بچوں کو دو تین سال کی عمر کا بچہ یہ واقعات یاد کرنا شروع کر دی جائے. اس کے کو یاد ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے انٹرسٹنگ واقعات اور بتائیے میرا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا میرے کبھی کس طرح برا کرایا کس طرح میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیر کی میرے صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بچوں کو نے کس طرح بات کی طرح بات کی میرے صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کس طرح حاضر ہوتی تھی بکری کا واقعہ سنائے یہ تمام واقعات بچوں کو گے میں آپ کو یقین پورے دل اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں الحمد للہ ہم نے دہلی کے منظر شروع کیا ہے بے شمار والدین ابتدا سے اپنے بچوں کی تربیت اسے منس پر کر رہے ہیں اور صحابہ کو آخر سے پیچھے پیارے اس پریکٹیکل میٹر کیا ہے بچوں سے ہر چیز نہ کہیں اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے یہ نہ کہ ایسا کیا طرح کیا ہو سکتا ہے تجھے ماروں گا چپ ہوتا آن... ہے کہ نہیں چپ نہیں ہوتا تو تجھے ماروں گا آن... یہ نہیں کہنا بچوں کو کیونکہ اگر آپ کہیں گے تو بچے بھیت ہو جائیں گے آن... ایک مرتبہ ماریں گے دو مرتبہ ماریں گے یہ کہیں کہ اگر آن... ایسا آن... کیا تو تیرے آتا آن... آن... ناراض آن... آن... ہو جائے یہ کہیں اگر ایسا کیا تو آقا ناراض ہو جائے گا بچے کے دن میں ہی احساس پیدا ہو کہ میرے آقا ہے جو بچے پیار کرتے ہیں جب بچے نے شروع سے اتنے واقعات آقا کے کے سن موقعے ہیں تو بچے کو آقا سے پیار ہو جائے گا اور آقا کی ناراضگی کا بچے کو احساس ہوگا کہ وہ بچہ اگر آپ کہیں گے آقا ناراض ہو جائیں گے پھر وہ بچہ وہ کام نہیں کرے گا سب طرف کا امتحان مشکل ہوگی لیکن آپ اس کا محنت کریں اور امام اور جو انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکی ہے میں بھی ہو چکی ہے اور اس کتاب ہر بندہ اپنے گھر میں رکھے اس کتاب کا ہر روز مطالعہ کرے اس کتاب کے مطالعے کے لیے آپ کے دل میں آپ کے دل میں ضرور پیدا ہوگا ہر وقت وزو کی حالت میں گزرو جب بھی ٹوٹ جائے فوراً کر لیں اور ہر وقت اللہ علیہ وسلم کی باتہ میں ضرور السلام کے ذریعے کرتے رہے آپ دیکھیں گے کہ و سلام کی برکت سے آپ کی بنائی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کریں اور اس کیار کو لوگوں تک پہنچائے گی لیکن ان اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت کا سکارا کیسے چلتا ہے ہماری آنے والی نسلیں اسلام کریں اس بات پر آپ انسان عمل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے بچوں کو بچے کریں یہ نہیں گا یہ کروں گا شروع سے آپ بتا دیں گے ایسا کیا کہ آپ محنت کرنی ہوگی اور پھر اپنے تلاد لیا جب بچہ تالاب دیکھتا ہے وہ کوئی جو آپ اس میں لکھیں گے وہ بات اس کے دن میں نشیر ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ عمل کریں گے, دیکھیں گے پھر کیسی تبدیلی واقع ہوتی ہے آج کا وظیفہ ہمارے یہاں محفل میں دیا جاتا ہے آج کا وظیفہ آپ لکھ لیجیے اگر آپ کے جسم میں درد ہے جوڑوں میں جسم میں جسم, جسم کے آزار میں درد رہتا ہے تو یا گنیج پڑھتے رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے یا پڑھتے بشایر بشایر کا خاص وظیفہ ہے تو ہمیں اجازت ہے یا بنی یہ بڑھتے ہوئے اچھا لگانا یا بھنی یا سے یہ جسم کے آزادی درد ختم ہو جائیں گے اور دوسرا وظیفہ جن دنوں میں اگر آپ کے دشمنوں کے حملے کا آپ کو اندیشہ ہے تو سورہ یہ ادایاتی قریش 101 مرتبہ قدر کی نماز کے بعد یہ ادایاتی قریش یہ سورہ 101 مرتبہ جن دنوں میں آپ محسوس کریں کہ آپ کو دشمن آپ کا حملہ آور ہونے والا ہے حملہ کرنے والا ہے تو دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے پندرہ کی نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ کی کی سورت آپ پڑے ان دنوں میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن سے تحفظ ملے گا اللہ ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج اس خوبصورت بزم کے مہمان ہمارے انتہائی اہم آن ساتھی جو آپ آخر میں آپ کو اہم پیغام دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آج مولانا غلام رسولواری رحمۃ اللہ تعالی علی کو ہم یاد کر رہے ہیں یہ ان کے نقطۂ جگر ہیں ان کے صاحبزادے ہیں شام میں پڑیں گے علامہ نعود احمد شامی فقیر شخص شخصیت اور فقیر والی کو ختم کرتے ہیں میں پھر سے کہتا ہوں ان حضرت اللہ سید معروف حسین اللہ علی ان کی شفقتیں ہیں مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ اکثر ان کرتے تھے بلکہ مجھے سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا پندرہ مسجدیں بیٹھ پھٹ وہ کہتے تھے ایک مرد مجائن ہے اکیلا ہے پندرہ مسجدیں اس سے جب مساجد و جہنم میں جو ان میں کام جس بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے حقیقت ہے کہ یہ مشاہد کا حید ہے اور الحمد ہماری خوش ہے مجھ سے ہی علم سے آپ سماج کی سہمت اٹھاتے رہے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور میں یہاں ممکن ہوں اور اس محبت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہماری کے لیے یہاں تشریف لائے اللہ کو سلامت رکھے اللہ کو فرمائے اور کی روحانی فیض و برکات سے تمام اخبار کو فیض آپ بولے گا دوڑی کتاب ہے حضرت احمد اب احمد شامی صاحب کے پتی ہیں انگلش میں